سور حامیم اسجہ آیت نمبر چھبیس اہم بات بیان کی گئی بہت ہی اہم بات وہ یہ ہے کہ کافر قرآن کے بارے میں اتنا خوف رکھتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر قرآن پر لوگوں نے غور کیا تو وہ ایمان لے آئیں گے تو قرآن سے دور کرنے کے لیے وہ شور مچاتے تھے موجودہ کافر وہ قرآن سے دور کرنے کے لیے شور مچائیں قرآن پڑا جائے اور یہ شور شرابہ کر دیں ایسا وہ نہیں کرتے اب انہوں نے اسی کا دوسرا بدل تیار کیا ہے وہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے بے حیائی میں مبتلا کر دو کھیل کود میں لگا دو فلموں ڈراموں سے اور اپنی پریشانیوں سے اور اپنے مسائل میں انہیں اتنا الجھا دو یعنی ایک مسلمان بے حیائی میں مبتلا ہے فلم اور ڈراموں میں کھیل کود میں مبتلا ہے فضول اور لایانی پکنکوں میں اور تفریح گاہوں میں مبتلا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیاوی مسائل میں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا تو یہ بھی ایک پلاننگ ہے کہ ناول کے ذریعے ڈائجسٹ کے ذریعے کھیل کود کے ذریعے بے حیائی کے ذریعے فضول کاموں کے ذریعے مسلمانوں کی توجہ اصل مقاصد سے ہٹا دی جائے قول اللہ کفر اور کافروں نے کہا لا تسم القرآنی اس قرآن کو غور سے نہ سنو فی اور جب یہ پڑھا جائے تو شور مچاؤ بےحدا شور مچاؤ لا اللہ تاکہ تم غالب آ جاؤ مسجد کے اندر آ کر کوئی اگر ڈھول لے کر یا میوزیکل سامان لے کر اگر میوزک بجانا شروع کر دے تو آپ اس کو مزید سے مار کر نکال دیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں میوزیکل ٹیونز اس قدر عام کر دی گئی کہ بسا اوقات مسجد میں بیان ہو رہا ہے درس قرآن ہو رہا ہے اور یوں فون نہیں آئے گا لیکن موبائل اس وقت بجنا شروع کر دے گا کہ جب خوف کی بات ہے جب لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف ہے یہ امام صاحب قید کر رہے ہیں اور بندہ نماز میں مشغول ہے اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے تو موبائل بجنا شروع ہو جائے گا میوزک مسجد کے اندر آئے تو بند کر کے آئے یعنی مسجد کے اندر موبائل بج جائے اور اس میں میوزیکل ٹیون نہ ہو پھر بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے موبائل بجنے سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی لیکن افسوس ہے میوزیکل ٹیون بج رہی ہے گانے بج رہے ہیں سمجھائے تو وہ لڑنے کو آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم تتا فرما تو آج وہ لڑ جھگڑ کر کسی کو چپ کروا سکتے ہیں سینہ تان کر وہ دو تین گالیاں بک کر نکل سکتے ہیں لیکن اللہ کے غذب سے کیا بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رضب سے محفوظ فرمائے لیکن مومن کو ڈرنا چاہیے فیہ شور مچاؤ بےحودہ شور مچاؤ جب قرآن پڑھا جائے لکم تغلبونا تاکہ تم غالب آ جاؤ فلا الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا پس ضرور ب ضرور ہم کافروں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے ولا كَانُوا نہ اور ضرور ضرور۔ ہم ان کے برے کاموں کا بہت ہی برا انہیں انجام دیں گے بہت ہی برا سلا دیں گے یعنی برے کام کا انجام برا ہے جزاء اعداء اللہ نار اللہ کے دشمنوں کی سزا آگ ہے لہم فی دار الخلد ان کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا گھر ہے اس آئے سے بھی معلوم ہوا کہ کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے دار الخلد جزاء ام بیما کانوب بی آیاتی یہ سزا ہے اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے وہ قول الدین اور کافروں نے کہا رب اے ہمارے رب کافروں نے کہا اس سے مراد ہے وہ کہیں گے کافر کل بروز قیامت جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ارین الدینی تو ہمیں دکھا وہ دونوں گرو عدل لانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا منل جن ان سے انسانی شیطانوں میں سے اور جنات کے شیطانوں میں سے جنہوں نے ہمیں غلط باتیں بتائیں ہمارے عقائد خراب کیے ہمیں نیک عمل سے دور کیا اے پروردگار تو ہمیں دکھا یہ کہاں ہے نہ تاکہ ہم ان سے بدلا لیں کہ انہوں نے ہمیں تباہ کیا ہم ان دونوں گروہ کو کریں تحت اقدامنا اپنے قدم کے نیچے رکھیں اور جہنم میں ان کو ماریں یعنی جہنم میں جانے کے بعد وہ یہ سمجھیں گے کہ ان انسانوں نے اور جنات نے ہمیں تباہ کیا تو دنیا کے اندر کیا ہمارے اندر عقل نہیں ہے ہم کیوں کسی کا غلط مشورہ مانے لیکو نا منل تاکہ ہم انہیں اپنے قدم کے نیچے رکھ کر اتنا ماریں کہ یہ نچلے طبقے میں چلے جائیں ان اللہ قلو اب نیک لوگوں کا ذکر ہے ان الدین قولو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے تم مست پھر اسی پر قائم رہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گئے جو کہے میرا رب اللہ ہے تو پھر وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتا وہ دنیا والوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور فرشتے جب ان کی روحیں نکلیں گی تو فرشتے کہیں گے اللہ تخافو تم خوف نہ کرو زن اور تم غم نہ کرو وہ اب شروبل <بِالجنَّة> تمہیں جنت کی بشارتیں ہیں التی کن تم تو وہ جنتیں ہیں تمہارے لیے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے دنیا میں بھی آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے کہا یہ فرشتوں کے کلام کی وجہ سے ہے یہ فرشتے سکون دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات انسان حق کی خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے اسے لوگوں کی مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت فرشتے اسے ہمت دیتے ہیں ناہنو اولیا او کم فی الحیات دنیا ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں وفیل آخر آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں وم فی ہا ماں تشتہ اور تمہارے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو تمہارا جی چاہے ہے فِيهَا مَا ہا اور تمہارے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جس کو تم مانگو نظلم غفور رحیم یہ تمام چیزیں غفور رحیم پروردگار کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے اب بتائیے ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف انسانی اور جنات کے شیطان کی باتیں مان کر انسان اپنے آپ کو تباہ کرے